اور بے شک اللہ تم پر کتاب میں اتار چکا کہ جب تم اللہ کی آیتوں کو سنو کے ان کا انکار کیا جاتا اور ان کی ہنس بنا جاتی ہے تو ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک وہ اور بات میں مشغول نہ ہو ورنہ تم بھی انہیں جیسی ہو بے شک اللہ منفقو ہے اور کافروں سب کو جہن میں اکٹھا کرے گا